سورۃ النمل نمل چوٹی کو کہا جاتا ہے ant مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طس طس ذلکا آیات القرآن کتاب مبین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی خودا وبشرى للمؤمنین ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے اللدین یقیمون صلاطا جو نماز قائم کرتے ہیں وہ یوتون زکاتہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہوم آخرتی ہوم اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں تو قرآن تو مومنوں کو بشارت دیتا ہے ہمیشہ کی زندگی کی ہمیشہ کی خوشی کی ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں کی اٹرنل یوت ایٹرنل پلیزر اٹرنل ہیپینس اس کے برعکس ان الزین <يَعْمَهُونَ> حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں انہیں اس وقت کا قصہ سنائیے جب موسا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو وہاں پہنچا تو ندا آئی مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم ایموسا یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی جوہی کے موس علیہ السلام نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ایموسا ڈرو نہیں میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فیل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں وہ ادخل یدا کا اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کر فی جئی بھی کا اپنے گریبان میں چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے فرعون اور اس کے قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے اب دیکھ لو ان مفسدوں کا کیسا انجام ہوا ولقد آتعین دا و دا سلیمان علما ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا علم کی بات کی جا رہی ہے نا جنرل العلم الفلام کے ساتھ جب علم آتا ہے تو خاص دین کے علم کی بات ہوتی ہے علم یہاں پر نقرہ آیا ہے کامن ناؤن سب طرح کا علم دنیا کا علم دنیاوی علم کو ہمیں ریجیکٹ نہیں کرنا بلکہ دنیاوی علم کو ہمیں مسلمان کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے ورنہ شیطان ان چیزوں کو ٹی وی کو انٹرنیٹ کو ان تمام چیزوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو علم تو حاصل کرنا ہے وقال الحمد للہ كثير من عبادین انہوں نے کہا شکر اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور داود کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں بے شک اللہ کا نمایاں فضل ہے وہ حشر علیہ سلیمان ہو من الجنی ول سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے پورے ڈسپلن تھے ڈسپلن ہونا آرگنائز ہونا اس سے ترقی ہوتی ہے علم حاصل کریں دنیاوی علم بھی حاصل ہو بہترین طریقے سے وہ استعمال ہو اگر علم اور سیاست ایجوکیشن اور پالیٹکس یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر متقی لوگوں کے پاس آ جائیں تو پھر امن اور امان دنیا کے اندر پیدا ہوگا سائنٹیفک پروگرس بھی ہوگی زندگیاں پرسکون بھی ہوگی اور ترقی یافتہ قومیں ڈسپلنڈ ہوتی ہیں لیکن ہمارا کیا پرابلم ہے ہم ڈسپلن سے بہت گھبراتے ہیں ہم ہیپ ہیٹ کام کو پسند کرتے ہیں کہ بس کھلی چھٹی ہو جب آئیں جب جائیں جو کریں جو نہ کریں اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے حتیٰ اضاطن یہاں تک کہ وہ جب چوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چوٹیو اپنے بل میں گز جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو چوٹیوں کا یہاں پر قصہ ہے اس پر ہارون یاہیا کی لکھی ہوئی کتاب ہے بہت دلچسپ بچوں کے لیے بھی بہت سبق آموز ہے آپ کے لیے بھی یہاں تو موقع نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کلاس میں ہم اس پہ پر پورا پریزنٹیشن کرتے ہیں اینڈس کے اوپر لیکن پھر مزے کی بات دیکھیں کہ قالت نم لتن ایک چونٹی بولی پھر یہ مونس کا سگا ہے اور آج سائنس نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ چونٹیاں فیمیل ہی ہوتی ہیں فیمیل ورکرز ہی ہوتی ہیں جو کہ اپنے کاموں میں لگی ہوتی اور میل چونٹی کا کام صرف ملکہ کو فرٹیلائز کرنا ہوتا ہے۔ فتبسمت دعاءہکم من قولها سليمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہس پڑے اور بولے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انمت علي و الوالدین و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو توں نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر یعنی جو نعمت ان کو ملی تھی اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا تو اپنی نعمت کو جب اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے تو انسان میں تکبر نہیں آتا پھر دعا کی کہ اللہ مجھ کو توفیق دے میں صحیح اس کو استعمال کر سکوں صحیح چینلائز کر سکوں اس علم کو ضائع نہ ہو نقصان دہ نہ ہو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو تو جو اللہ تعالی نے ان کو نعمت دی تھی حکومت دی تھی اور علم تو کہا کہ اللہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور ایسے کام کروں اللہ جس سے کہ تو راضی ہو جائے فتفق تطقیر فقالہ مالیہ لا اور الہد امکانہ من الغائے بین سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہد ہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا ورنہ یہ ہے کہ اس کو میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی یہ دی انصاف دیکھیں کہ پہلے اس کی بات سنی جائے گی کہ وہ کیوں نہیں وقت پر حاضر ہوا اور بات سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا تو جہاں جانوروں کے ساتھ اتنا انصاف ہوتا ہو تو سوچئے کہ انسانوں کے ساتھ کتنا انصاف ہوتا ہوگا کچھ بِنَ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کے حکمران ہے اس کو ہر طرح کا سر بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا اس وجہ سے یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں وہ ارش عظیم کا مالک ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے پھر الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں قالت ملکہ بولی یا ائی ملا او انقل کتاب اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے انہو من انََََََََََََََََََََن سليمانہ بن بسم اللہ الرحمان وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے اب آپ دیکھیں فرآون بھی سورج کا پجاری تھا یہ ملکہ سبا بھی سورج کی پجاری تھی دونوں سورج کو پوچھتے تھے ایک کو ہدایت ملی ایک کو نہیں ملی کیا وجہ تھی تکبر فرون میں تکبر تھا فرعن کے پاس موس علیہ السلام جیسے رسول پیغام لے کر گئے اس نے تو پیغام بر پر ہی ساری توجہ فوکس کر دی پیغام کو تو سنا ہی نہیں کہ پیغام ہے کیا انہیں کا مذاق اڑانے میں وقت آیا کر دیا سارا ملکہ کا حال کیا تھا ایک چڑیا ہد جیسی ہوپی برڈ وہ اس کے پاس خط لے کر آئی اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اوہ میری کیا بے عزتی ہوئی ہے یہ اس چڑیا کے ذریعے سے مجھ کو پیغام دیا جا رہا ہے میں نہیں پڑتی تو اس نے پیغام لانے والے پر فوکس نہیں کیا بلکہ اس نے پیغام کے اوپر فوکس کیا کہ پیغام کیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت کریم خط ہے بہت اعلیٰ پیغام ہے جو بھیجا گیا اس نے پیغام کی جو اللہ کا پیغام تھا اس کی عزت کی تب تو کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب فرعن اتنا بدتمیز اور بے ادب تھا تو بد نصیب رہ گیا یہ بہت با ادب تھی تو پھر اس سے بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ناؤزب اللہ کوئی مرد اتنے پسند نہیں ہے کہ بس اب فرآن جیسا بھی تھا سب سے اچھا وہی وہ تھا ایک عورت کتنی بہتر ہے ایسے مرد کے مقابلے میں جس میں کہ تکبر ہو عورت اور مرد اللہ کے نزدیک برابر ہیں اصل چیز تو ایمان اور عملِ سالے ہے جو ان کے درجوں میں فرق کرتی ہے اللہ تعالیہ و ط مسلمین مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں اب ملکہ کی آپ بات سنیں بہت ذہین بہت عقل مند عورت تھی ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں لگتا ہے کہ تاریخ پر واقعی اس کی بہت گہری نظر تھی حقیقت یہی ہوتا ہے جب ایک قوم مفتو ہوتی ہے غلام بنتی ہے کچھ عرصے تو سٹرگل کرتی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فاتح قوم کی تہذیب میں آئیڈیالوجی میں کلچر میں ڈھلتی چلی جاتی ہے اس حد تک غلامی چھا جاتی ہے کہ ذہن دل غلام ہو جاتے ہیں جذبات غلام ہو جاتے ہیں ان کے فاتح تہذیب کی تعظیم اور اپنی تہذیب کی تحقیر سیلف لوڈنگ آج بھی ہم دیکھ لیں کسی کی بہت بے عزتی کرنی ہے تو کہہ دیں اردو میڈیم عزت ختم اس کی ساری ذہین طبقہ خاص طور پہ سب سے زیادہ اس چیز کا شکار ہوتا ہے انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی جس کے ہاتھ میں چار پیسے آئے سب سے پہلے بیوی بی کی چادر پکوائی اور نماز چھوڑ دی نماز پڑھنے پر شرم آیا کرتی تھی مسجد کی جگہ کلب نے لے لی قرآن کی جگہ تاش کے پتے ہاتھ میں آ گئے اور حدیث اور اللہ کے نام کی جگہ گانے اور بجانے شروع ہو گئے زندگیوں کے اندر بالکل وہی براؤن صاحبز بن گئے ٹوٹلی totally تو یہ تو ہوتا ہے اس نے کہا یہی تو وہ کرتے ہیں بقدال کا یف یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں میری ایل چی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں جب وہ سلیمان کے پاس یعنی ملکہ کا سفیر پہنچا تو اس نے کہا یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ اللہ نے مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے قالا سلمان علیہ السلام نے کہا یا ائولا او ائم یتی عرش اون مسلمین اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں جنوں میں سے ایک قوی حقل نے عرض کیا انا آتی کا بھی قبل انتقومہ مقوام کا وہ ان علیہ لقوی جنہوں میں سے ایک قوی حکل جن نے ارض کیا میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں یعنی اس نے کہا کہ اس سے پہلے آپ کا دربار برخاست ہو مراد دو ڈھائی گھنٹے میں میں لے آؤں گا کولل لدی ان علم من کتاب اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ کون تھا انسان تھا یا جن تھا زیادہ تر یوں محسوس ہوتا ہے کوئی انسان تھا اور کوئی اس کے پاس علم تھا اس نے کہا انا آتی قبل بھی قبل قطر فک بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائی دیتا ہوں اب وہ کیا علم تھا اس کے پاس آج تو جیسے کہ ساؤنڈ پہنچتی ہے نا سیکنڈز کے اندر اس طرح مٹیریل کو مادے کو ٹرانسپورٹ کر دینا آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں ٹیلی پوٹیشن کہتے ہیں اس کو کہ وہ مادے کو ٹرانسفر کر دیں اس طرح سے تو آج تو سائنس کوشش کر رہی ہے اسی سائنس سے ہم اتنے امپریس ہیں کہ ہم کو اللہ رسول کی بات اچھی نہیں لگتی اس سائنس کے سامنے تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں سائنس بھی آج وہاں نہیں پہنچی جہاں کے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ترقی جتنی ہو چکی تھی جہاں سلیمان علیہ السلام پہنچ چکے تھے ایسے ایسے لوگ ان کے دربار میں موجود تھے بلکہ سبا کے ملک سے لے کر سلیمان علیہ السلام کے ملک تک ڈیڑھ ہزار میل کا سفر تھا کہا کہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا میں بلنک کافن آئی کے اندر اور آگیا وہ تخت اور اللہ فرما رہا ہے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں فلم مارآ مستقر ہو قالا جو جوںہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے سلمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے فلم مجات ملکہ جب حاضر ہوئی قلعہ عرش کی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے قالت کا ان نہ ہو کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے ہم نے تو پہلے ہی جان لیا تھا اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف سے ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس لیے کافر تھی کہ اس کے پاس ابھی توحید کا پیغام نہیں پہنچا تھا جو ہی توحید کا پیغام پہنچا اس نے بات مان لی تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کافروں کی دو قسمیں ہیں ایک کافر فرعون حق پہچان کر نہ مانا ایسے کافروں پر اللہ کا غذب بڑکتا ہے اور ایک کافر وہ کہ جن تک کبھی پیغام ہی نہ پہنچا جن کو پتہ ہی نہ چلا توحید ہے کیا چیز اور قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ان تک جیسے ہی پیغام پہنچتا ہے فوراً سن لیتے ہیں قلعہ لہت خلی اسے اس نے کہا گیا محل میں داخل ہو اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پینچے اٹھا لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ولقد ارس اللہ سمود اخواہم صحود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا انبود اللّہ فضا فریقان یکختمون کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکایک وہ دو متقاسم فریق بن گئے یعنی یکائےک جھگڑنا شروع کر دیا پہلے تو گمراہی پر متفق تھے متحد تھے اب ڈویژن ہو گیا کچھ ہدایت پا گئے کچھ گمراہ رہ گئے فرکشن اور اختلاف آ گیا تو ہوتا ہے یہ جب ہدایت زندگی میں آتی ہے کوئی قرآن کا پیغام سناتا ہے اور زندگی روشن ہوتی ہے قرآن کے پیغام سے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اتحاد نہیں قائم رہتا گھروں کے اندر اور بعض دفعہ واقعی حق اور امن ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتا ایک کو چھوڑنا ہوتا ہے یا امن کی خاطر حق چھوڑنا یا حق کی خاطر امن چھوڑ دیں زندگی ہے غلط نقشے پر بن گئی ہے اب کسی نے بتایا کہ تم سے یہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اب جب انسان اس کو ٹھیک کرے گا تو توڑ پھوڑ تو ہوگی شور تو مچے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ امن قائم ہو جاتا ہے اور ہوگا پھر امن بھی ہوگا اور اتحاد بھی ہوگا اور حق بھی ہوگا لیکن ان بٹوین پیریڈس انسان کو گزرنا ہوتا ہے کہ پہلے اختلاف برداشت کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دین اچھا نہیں ہے کیا فائدہ لڑائیاں ہونے لگتی ہیں نہیں وہ تو ہوں گی کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں تو لہذا ڈفرنس تو ہو جائے گا ان کے اندر اب کیا ہوگا سب ٹھیک ہو جائیں گے پھر دوبارہ سے اتحاد ہو جائے گا قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صلی علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں تم جلدی مچاتے ہو کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے صلی علیہ السلام نے جواب دیا تمہاری نیک اور بدشگونی کا سرا تو اللہ کے پاس ہے اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی خسم کھا کر اہد کرو کہ ہم سالے اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے ہم بالکل سچ کہتے ہیں یہ چال تو وہ چلے پھر ایک چال ہم نے بھی چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی اب دیکھ لو ان کی چال کا کیا انجام ہوا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کیا کرتے تھے آگے لوت علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے آگے ہی سورت انمل ايهت نمبر 54 54 سے ہم شروع کریں گے ولوتن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قال اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون اور لوت علیہ السلام کو ہم نے بھیجا یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں سوئی یا توتا بگڑے ہوئے معاشرے میں نیک ہونا دراصل ایک تانا بن جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے انوکھے عجیب لگنے لگتے ہیں ویئرڈ لگنے لگتے ہیں وہ انجئی نہ لم رو آ قدر نہ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے قلمد اللہ وسلام اللہ ابادی نصطفیٰ خیر کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں اَمَّن ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ من مَاءً فَأَنبَتْنَ بِهِ حَذَائِ قَذَا تَبَحْجَ مَا کَانَ لَكُمْ أَن تُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَّ دلون بلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہیں بلکہ یہ لوگ دراصل برابر کرتے ہیں یعنی اللہ کے برابر کر رہے ہیں اس کی مخلوق کو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک انداز ہے سوالات کا کہ تم ذرا مشاہدہ تو کرو آبزرو کرو تو سوالات ہیں اور غور کرنے کی کائنات میں دعوت دی جا رہی ہے ام الجال قرار و جال خلال انہار وجالہ رواسی و جالا بین البحرین حاجز اَلاہ اللہ بل اکثر و حملہ یا لمون اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روان کیے اور اس میں میخیں گاڑ دیں یعنی پہاڑوں کی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں تو وہی سائنٹیفک اپروچ ہے آبزرو کرو انفر کرو نتیجہ نکالو اور پھر دیکھو تمہارا نتیجہ کیا نکلتا ہے کون ہے <سؤال> جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفا کرتا ہے استرار کی بات کی جا رہی ہے استرار ایسی تکلیف ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی دوا یعنی کوئی سبب کوئی ذریعہ اس چیز کو دور نہ کر سکے کوئی انسان مدد نہ کر سکے ہو سکتا ہے پاس بیٹھے ہوں اور مدد نہ کر سکیں سارے وسائل موجود ہوں دوائیں موجود ہوں سب کچھ موجود ہو لیکن تکلیف نہ دور ہو رہی ہو جیسے کہ یونس علیہ السلام کی کیفیت تھی جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اس کو حالت استرار کہا جاتا ہے تو پوچھا گیا کہ بتاؤ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے حالت استرار کو کون دور کرتا ہے وہ یج الو کم اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی اس کام میں شریک ہیں تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے یعنی اب توجہ دلائی جا رہی ہے نیویگیشن کی طرف آج بھی نیویگیشنل سکلز کے اندر ضروری ہے کہ ستاروں سے رہنمائی لی جائے تمام طرف سوفیسٹیکیٹڈ گیجٹس موجود ہیں لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ کے اپنے قدرت کے نظارے ہیں وہ اپنی جگہ ہدایت کا کام دے رہے ہیں اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرے خدا بھی یہ کام کرتے ہیں بہت بالا اور برتر ہے اللہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کئی چیزوں کا ذکر آپ دیکھ رہی ہیں ایک کے بعد ایک آ رہا ہے گریک میتھولوجی رومن میتھولوجی اگر آپ پڑھیں اس میں انہوں نے سمندروں کا الگ خدا بنا دیا اس کا نام پوسائڈن دے دیا ہارویسٹ کی کوئی الگ انہوں نے دیوی بنا دی کہ جب کھیتیاں کٹتی ہیں تو دراصل یہ دیویوں کی نظر کرم ہے جو ہم پر ہو جاتی ہے تو لہٰذا کھیتیوں کے کٹنے کے وقت مشرکانہ کلچرز کے اندر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں گانا ہے بجانا ہے ناچ ہے رنگ رلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بلکہ افریقہ کے تو بعض ممالک میں اب تک رین ڈانس کیا جاتا ہے رین ڈانس کرتے ہیں تاکہ بارش برسے اور بارش کا خدا راضی ہو جائے اور ان کی کھیتیاں پھر اچھی اگنے لگ جائیں تو پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تمہارا خیال ہے اس نام کی ہستیاں موجود ہیں کوئی ہے اولمپس یا وینس یا پوسائڈن نام کی ہستیاں الاحم کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں اب یہاں پر آخرت کے علم کی بات کی جا رہی ہے ترقی یافتہ قوموں کے اندر علم کا بہت چرچا ہوتا ہے علم کی بڑی عزت ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے دنیاوی علم کا چرچا ہوتا چلا جاتا ہے آخرت کے علم سے وہی کے علم سے وہ غافل ہوتے چلے جاتے ہیں سائنس کی ترقی کے لیے تو مانتے ہیں کہ ذہن کھلا ہونا چاہیے اوپن مائنڈڈ اپروچ ہونی چاہیے بس یہ ذہن ہو کر انسان کو سائنس science کی سائنسی حقائق کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اس اپروچ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں انتہائی پرجڈسڈ اور متاسب ہو جاتے ہیں تنگ ذہن تنگ نظر اور نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں تو دنیا کے علم کی نہایت عزت اور اللہ کا بھیجا ہوا علم انتہائی حقیر اور گھٹیا ہو جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ علم تو ان لوگوں سے گم ہو گیا بلہم منہا امون بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں یہ منکرین کہتے ہیں کیا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا تاریخ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو تو کیا ہوا تو اگر آج ہم اپنے ہی دور میں ان لوگوں کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں جو اللہ کو نہیں مانتے لا خدا لوگ ایتھیسٹ آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام تر دولت اور علم اور دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود ان کی زندگیاں سکون اور خوشیوں سے خالی ہیں سب سے زیادہ خودکشی ایتھیسٹ میں ہوتی ہے سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہائے وہیں پر ہے تو یہ مجرم ہیں تو دنیا میں بھی سزا بھگت لیتے ہیں اللہ کو سہارا نہیں بناتے تو اللہ کا تو کچھ نہ بگڑا خدین کی زندگیاں مایوسیوں سے اور عذابوں سے اور تکلیفوں سے بھر گئیں ولا تحظن علم ورون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے و ان نہ ربا کا لار لما تو کنو سدور وما من غب فما اللہ کتاب بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا ذکر آیا تھا کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے اتنے پریشان ہیں یہاں اللہ کے علم کا ذکر آ رہا ہے کہ جس میں ہدایت کی طلب ہوگی چاہے خود اس کو احساس نہ ہو وہ شعور کی سطح پر ابھی وہ طلب نہ آئی ہو تحت شعور میں یا لا شعور میں سب کانشیس لیول یا ان کانشیس لیول پر بھی اگر ہدایت کی طلب ہے دبی ہوئی ہے خود چاہے انسان اس کو نہ جانتا ہو اللہ جانتا ہے اللہ سینوں کا حال جانتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت کا موقع فراہم کر دے گا یہ <سؤال> واقعہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ قرآن اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے اور اسی نیت سے اس قرآن کو ہمیں بھی پڑھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ عماں لما تحبو و کہ اللہ مجھے توفیق کتاب فرما ان کاموں کی جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہے اگر اس نیت سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ ان حولا ہدم و رحمت المنین اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو یقیناً تم سری حق پر ہو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو یعنی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں میں حق کی طلب ہی نہیں ہے آپ ان کو سنا نہیں سکتے زبردستی ہدایت ایسی چیز نہیں ہے ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے اوپر اس کو اونڈیل دیا جائے یا ٹھونس دیا جائے اوپر سے جیسے ایک شخص ہے اس کو بھوک کی نہیں ہے کھانے کی طلب نہیں ہے اس کو آپ بہترین ہوٹل میں کسی فائیو سٹار ہوٹل میں لے جائیے بہترین غذا اس کے سامنے رکھ دیجئے طلب تو کیا اس کی تو خوشبو سونگھ کر بھی اس کا دل مت لگے گا طبیعت اس کی خراب ہونے لگے گی اس لیے نہیں کہ کھانا اچھا نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر طلب نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے تو جن لوگوں کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہے وہ اس کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوں گے چاہے بتانے والا کتنے بھی خلوص کے ساتھ کیوں نہ بتا رہا ہو اور ایک وقت آئے گا دنیا میں کہ جب سارے دنیا والوں کا یہی حال ہو جائے گا ساری دنیا کے لوگ اسی کیفیت میں ہوں گے نہ امر بال معروف کریں گے نہ نہیں انل منکر کریں گے اس لیے کہ لوگ سننا بھی نہیں چاہیں گے تو کہا گیا کہ تم اپنی بات انہیں لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ اضا وقا القل اخرش نہ لہم دا بتم اردی تکا کانو باتین لا اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کیا کرتے تھے احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ زمین میں سے ایک جانور نکل آئے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا انسانی زبان میں اور ان کو امر بالمعروف اور نہیں انل کرے گا ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جب کوئی نکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا نہ ہوگا تب وہ جانور نکلے گا وہ یوم اور ذرا تصور کرو اس روز کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کو مرتب کیا جائے گا جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ کیا تھا بہت زبردست بات کی جا رہی ہے علمی احاطہ تم نے نہ کیا تھا اور اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے یعنی انہوں نے جو قرآن کی تعلیمات کو ریجیکٹ کیا وہ کسی اکسپریمنٹ کے بیس پر نہیں کیا کہ تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ قرآن کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں دراصل ہوا یہ کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے میں اتنے مگن ہو گئے اتنا اپنے آپ کو تھکا لیا کہ آخرت کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا وقت ہی نہ بچا نہ وقت بچا نہ ہمت رہی نہ ضرورت محسوس کی اور دنیا ہی میں مگن ہو گئے غیر ضروری غیر اہم سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا اب قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا ایکسپلینیشن کال کی جائے گی کہ بتاؤ تم نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟, کیا تمہیں کو ثبوت مل گیا تھا کہ قرآن غلط ہے اور اس کے احکامات اور اس کے مشورے ناقابل عمل ہیں یا ڈیفیکٹیو ہیں تم ثبوت پیش کرو کیسا تھا اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کبھی اس کتاب کو سنجیدگی سے پڑھا ہی نہیں اس کو کبھی کوالٹی ٹائم دیا ہی نہیں تحقیق کے بغیر ریسرچ کے بغیر اپلائی کیے بغیر آزمائے بغیر یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ بس اسلامی نظام نہیں چل سکتا اب ان پر چارٹ شیٹ لگائی جائے گی قیامت کے دن اور اس دن کچھ بھی بول نہ سکیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اسلامی نظام کے خلاف دھواں دار تقریریں کیا کرتے تھے آرٹیکلز لکھا کرتے تھے آج ایسی ان کو چپ لگ گئی کہ ایک لفظ اپنے دفاع میں کہہ نہ سکیں گے وہ وقاء القل علیہم باظلم فہم القن اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہال کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا اور سب آجزی کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا انحو خبیروں بما تفعلون وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو پہاڑوں کے بارے میں مشرقین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ بتائیں قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا تو یہاں کہا کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے پہاڑ تو اڑ جائیں گے لہٰذا ٹوپوگرافی کی اور پہاڑوں کی فکر کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرو وہ نہیں اڑیں گے ہوا ہو کر منجا ابل حسنتی فلاح ون فضا دن آون جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلا ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے لذ بڑا پیارا ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو بھلائی کر کے آئے گا بلکہ فرمایا جو بھلائی لے کر آئے گا تو لے کر آنے میں اور کر کے آنے میں کیا فرق ہے کر لینا آسان نہیں ہے نیکی کرنا آسان نہیں ہے لیکن نیکی کو سنبھال کے رکھنے کے مقابلے میں نیکی کر لینا نسبتاً آسان ہے ہمیں نیکیاں کرنی بھی ہیں پھر اپنی نیکیوں کو سنبھالنا ہے سنبھالنا ہے اس وقت تک سنبھالنا ہے جب تک ہم اپنے رب سے نہ ملیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے انہوں نے جواب میرے شاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی نماز روزہ حج زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ عمرے خیرات صدقہ سب کیا ہوگا لیکن کسی کی برائی کی ہوگی تو کچھ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی برائی کی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو تانا دیا ہوگا کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس شخص کی تمام نیکیاں لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی اور لوگوں کے گناہ جو بچ جائیں گے پھر وہ اس کے عمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے اس لیے لوگوں کا پھر بھی حق باقی رہے گا اور نیکیاں ختم اس کی ہو چکی ہوں گی تو اب لوگوں کے گناہ اس کے عمل لامے میں پہنچا دیے جائیں گے تو اصل مفلسی تو یہ ہے اور زبان سب سے خطرناک آلہ ہے زبان سمجھیے کہ ایک ایئرپورٹ کی طرح ہے آپ نے دیکھا ہے نا کبھی زبان نکال کے دیکھیے گا میں چھوٹی سی اسٹرپ لگتی ہے نا ایئرپورٹ اسٹرپ لگتی ہے اس پہ لگتا ہے کہ نیکیوں کی فلائٹس جو ہیں وہ ہماری جاتی رہتی ہیں کبھی اگر آپ نے کمپیوٹر پہ ہو فائلس کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں نا? وہ اڑتا ہوا ہیں کاغذوں کو تو بالکل جب کسی کی غیبت کریں تو امیجن کر لیں کہ آپ کے امال نامے سے نیکیاں اور ان کی نیکیوں کے فائل اس طرح دوسرے کے امال نامے کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں نیکی کرنا کتنا مشکل ہے گوانا کتنا آسان ذرا سی زبان ہلا دی بس نیکی ضائع کسی کے پاس چلی گئی تو نہ صرف کرنی ہے بلکہ سنبھال کے رکھنا ہے اس کو ایسے ہی لوگ امن میں ہوں گے وہ منجیا اب اسی وقبت حل تجزونا اللہ ما کن تم تامل اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے برائی کر کے آئے گا نہیں فرمایا گیا کہ جو برائی کر کے آئے گا بلکہ فرمایا کہ جو برائی لے کر آئے گا برائی کر لینا بھی آسان دنیا کے لیکن اللہ کی مغفرت کے سامنے کہ اللہ کی مغفرت کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے اللہ تیار رہتا ہے انسان کو بخشنے پر اور اس کے گناہ معاف کرنے پر اتنا رحمان اتنا رحیم ہمارا رب اور جو اس کی رحیمی سے فائدہ نہ اٹھائے اس کی شان غفاری سے فائدہ نہ اٹھائے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ نہ بخشوائے بلکہ اپنے گناہ امال نامے میں لے کر پھر اللہ سے ملاقات کرے یہ تو وہی وہ کرے گا جس نے خود کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہو جس نے ارادہ ہی کر لیا ہو کہ مجھے اللہ کی شان غفاری شان رحیمی سے کوئی غرض نہیں آسان نہیں ہے گناہ لے کر اللہ کے سامنے پہنچنا جبکہ اتنی اپرچونیٹیز اتنے مواقع اللہ نے دیے ہیں کہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں معاف کروا سکتے ہیں انما امرتو ان آبودا رب حاضل بلد تل لدی ہر رماح بل وہ تو ان اکون من المسلمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ان قریب و تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو آخر میں قرآن کا ذکر ہے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ آج جتنا جتنا انسانی علم کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی قرآن اپنی عظمت منوا رہا ہے لوگوں پر قرآن کی عظمت آشکارا ہو رہی ہے یہ بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے فرما دی تھی وہ بالکل عین حق ہے اور کتنے ہی لوگ اس قرآن کو پڑھ کر بے یقینی سے یقین کی روشنی میں آ رہے ہیں کفر سے ایمان کی روشنی میں آ رہے ہیں آج مسلمان تو نمونہ نہیں ہیں کسی کے لیے مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے تو وہ دراصل آج بھی اس کتاب ہی کا معذضہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں